ماں پٹکیا بہت پٹکیا ماں پٹکے بلے گئے محمد رسول اللہ علیہ عرض یہ ہے کہ ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مسلمان ہم ہیں اسلام کی ضرورت اللہ نے گھر پر جستی فرمائی ہے بہت بڑا اللہ کا احسان ہے پھر دوسری بات یہ ہے کچھ نہ کچھ اللہ نے عمل کی کوشش کی جتنے یہاں پر آئے ہیں پہلے سے ہی ہم آج کے وقت ہیں آپ لوگ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے اور جس بات کو ہم یہاں پر واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس بات کی ذمہ کر رہے ہیں تھوڑے تھوڑے آگے آپ آواز آ رہی ہے جیسے بات میں نے یہاں سے شروع کی گلا تعلق ہم پر فضل ہے کہ ہاتھ کا مسلمان ہے اور جو فضل ہے جس یہاں پر آئے ہوئے ہو پہلے سے کچھ نہ کچھ ہمار کے رخ کرو تبھی یہاں پر آئے پہلے سے ہمارے فروخت کرتے جس بات پر ہم یہاں زور دیتے ہیں ہم جس کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ بات ہے کہ آدمی جو وقت لگ رہا ہو جال لگ رہی ہو مال لگ رہا ہو کوشش کر رہا ہو اور اس کے پورے ٹائم جا سکنا ہو بڑا ہے لاïn? آدمی کا جان لگ رہی ہو, آدمی کا وار, وار لگ رہا, وقت لگ رہا ہو اور پورے نہ ہو رہے ہو تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے جی کیا وجہ ہو, ہو سکتی ہے اپ اپنے اپنے دل میں غور کر کے جواب دیں جی؟ کیا وجہ ہو, ہو سکتی ہے اسکول عمل نہیں ہو رہا ہے کمی کوتا ہو رہی ہے کمی کوتا کیسے ہو رہی ہے جی نہیں جت ہو گئے تھے تھے جی ستیب اور طریقہ ترجیح اور طریقہ کار نہیں ہے جی تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو منظر اور مقصد واضح نہیں ہے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ منظر اور مقصد واضح نہیں ہے کہاں جانا ہے یہ بات واضح نہیں ہے آدمی چھ سے مجھے مسجد آئے اور وہ ہاسٹل نمبر ون ایک طرف سے پہنچا ہوا ہو اور پھر ادھر جائے پھر ادھر جائے اس وقت میں اس وہ پر ہے پاس کھڑا رہے لیکن کاشید کی جگہ کا پتہ نہیں وقت لگ رہا ہے اور وقت کا ضائع ہو رہا ہے پھر ٹورس کا لگ رہا ہے کہ اس پر قرائے قرائے رہا ہے پاس کھڑا ہے جگہ نہیں پہلی کوتاحی ہوتی ہے مقصد واضح نہ ہونا مقصد کا واضح نہ ہو دوسری کوتا ہی کیا ہوتی ہے طریقہ کار کا درست نہ ہونا مقصد واضح نہ ہو طریقہ کار درست نہ ہو تو آدمی کا وقت لگ رہا ہوتا ہے جان لگ رہی ہوتی ہے کوشش کر رہا ہوتا ہے مار لگ رہا ہوتا ہے اور نتائج بہت یہ نہیں ہو رہا یا بہت کم آسان ہونا جتنے یہاں پر آ کر بیٹھ کوئی ہو دن تو آپ نے ٹیلی ویژن سے لیا کچھ اخباروں سے لیا اور یہ آخری جانا دعائی کیبل کچھ طے کیبل سے لیا یہ جو نیاری ادارے ہیں وہ ایک آیا افسانی صاحب کے پاس سیکھنے کے لیے ایک تعلیم آیا میں نے کہا کہ آپ کو میں نے کہا کا جی کچھ نہیں پڑھا ہوا ہے اور سیکھنے کے لیے آج نے کہا چھ مہینے میں آپ کو سب کچھ سکھا دوں گا دوسرے آج دن میں نے پڑھا ہوا ہے نازبا جی پڑھا ہوا ہے پڑھا ہوا ہے سب کچھ سنا لگے گا بالکل پڑھا بھی نہیں آیا کہتے ہیں میں پڑھا ہوا ہے میں سال کہتے ہیں نے کہا کہ پہلے غلط پڑھا ہوا میں توڑوں گا پہلے تو غلط پڑھائی کی ٹوٹے گی پھر صحیح حاصل کریں گے زیادہ لگے گا اس کو شروع سے ہی میں صحیح راستے پر ڈالوں گا تو لہلا کا وقت تھوڑا لگے گا آپ جتنے غلط سیکھے ہوئے ہیں تو اس کے شروع میں جب آج تو فائنل دن ہو گئے وہ تو ساتھ میں آٹھ دس دن ہم سب کرائے کرایا کرتے ساتھیوں سے ساتھی یہ کہا کرتے کہ پہلے دنوں میں تو ہم بہت تنگ ہوئے شروع میں جب آئے ہم بہت تنگ ہوئے کہ کہاں آ تھے تھے سز گیا تو درمیانی دنوں میں برداشت شروع ہوئی اور آخری دنوں میں سل جائے تو میں دکھا کرتا ہوں دراصل پہلے पहले میں جو کچھ آپ لے کر آئے ہوئے तो اس کو ہم توڑ رہے اس دن وہ جب ٹوٹتا ہے پراجن کچی بےکار ہمارا جب ٹوٹتی ہے تب صحیح بندی ہے مال جگہ بنتی ہے جگہ صاف ہوتی ہے تو ٹوٹ فوڈ میں تو تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے نہیں ٹوٹ فوڈ میں تکلیف ہوتی ہے اور اس بات بھی غور کرتے رہے ہیں کہ پہلے دینی زندگی میں اور آپ کی دینی فوج میں کیا سخت تبدیلی آئی اس کا بھی آپ بات ساتھیوں سے جواب پوچھیں گے اس کا جواب دیں گے بھائی بعد پہلے دینی فوج میں اور آپ کی دینی فوج میں کیا فرق آیا یہاں کے بعد کیا فرق آیا مقصد واضح نہ ہونا طریقہ کار رست نہ ہونا ایسے آدمی کو پہنچنے پہنچتے آدمی کی کوشش بہت لگتی ہے نتائج ہم حاصل ہوتے ہیں بقد ضائع ہو جاتا ہے پیسہ ضائع ہو سکتے ہیں دیندیات اس کا اس خفا خاص فائدہ خاص فائدہ عام فائدہ احتام تین درجے ہیں فائدہ خاص فائدہ احتام فائدہ عام فائدہ, فائدہ خاص کوئی دین کے خاص پہلو تھا وہ آپ نے سیکھ لیا نی? دین کا پہلو تھا آپ نے سیکھ لیا نی? اسلام کا عیسائیت کے ساتھ یہودیت کے ساتھ ہندو مت کے ساتھ مقابلہ اس کو کہتے کابل تینوں کام کام اور اس کو آپ نے صرف یاس والوں میں جواب دینے کے قابل ہو ہوتے ہیں آپ نے کیسی کتاب پڑھی یا کسی ایسے آدمی کو سنا کہ جو بڑا مائر ہے غالب آ رہا ہے آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے مرغوں کی لڑائی دیکھ کر بڑا مزہ آتا آدمی کو مینڈے کی لڑائی دیکھ کر بڑا مزہ آتا ہے آدمی کو ہے جی ایسے مولوں کی لڑائی دیکھ کر مزہ آتا ہے آدمی ہمارے رشتے دار تھے وہ گاؤں میں مولی صاحبان کے مناظر کرایا کرتے تھے تو میں کہا کرتا کہ ہمارے علاقے <سؤال> میں کچھ لڑانے کا روایت تو نہیں ہوتا میں لڑانے کا روایت کر سکتا <سؤال> جگہ ہے سرگار جن گئی اور ماما مجحب لے گئی تو جب وہ باتیں کر رہا تھا وہ اس طرح رہا تھا تو پروس چالیس اس طرح میشیا ہوتے نا کہ آپ وہ سکثر مار رہا ہے اس طرح کراؤ گا کوش ہو رہا طے فائدہ ہے خاص کیا آپ نے ایک اپار کے سوال جواب سیکھ لیا کہ جب سے ڈاکٹر نائک کا پروگرام شروع ہوا نا تو اس کے بارے میں نے فیڈ سروے کرایا ہمارے میڈیکل میں ایک پر پریوینٹیو میڈیسن کا سبجیکٹ ہے اس کا میں نے فیڈ سروے کرایا زیاد سے کیونکہ جہاں ہمارا میڈیکل جو ہے نا جسمانی صحت دماغی صحت دونوں کو وہ کرتا ہے دونوں کو ڈیجی کرتا ہے دونوں کے ساتھ دماغی صحت میں اتنا ہو گیا کہ ڈاکٹر تصویر صاحب کے پاس ایک لڑکی آئی جو کہ جین اسلام کے بارے میں شکوب میں ابتلا ہوں گی شکوب شبہ میں ابتلا ہو کر پر پریشان ہو گئی تھی تو وہ کسی نے گا کے کہ آپ سیکرٹی کا علاج کرائے ان کے پاس آ گئی یہ مریض کو زکافت وقت کہتا ہے کہ اس کے حالات پوچھے پوچھے پوچھے تو اس نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر جاکر نائک کے پروگرام سنے ہیں اور اسلام کیا کہ مقابلے میں تو اس نے بجائے وہ اسلام کے قانی دانے کے اسکوفر والا باتیں مجھے پڑ گئے طالبا دل میں آتا چاہیے میں اس ٹھیک نہیں اس سے میرے میں بہت کیا پریشان بھی ہوئی تو تو خود بات کہ جمیل تھا کا بیان سنا تو وہ سنجیے سے ذائل ہو جاتی ہے پھر وہ سنتی پھر وہ بات ہو جاتی پھر انہوں نے علاج کے علاوہ مسئلے کو روحانی طور پر مجھ سے بات کی تو میں نے سے کہا کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی باطل کے دلائل دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو وہ دلائل ایک زبانی دلائل دینے اگلی ثبوت فراہم کرنے قرض میں اس کی کتنی قوت ایمان ہے قرب میں قوت ایمان نہ ہو صرف عقل سے اور دو بانس چالنی کام نہیں رہا ہوتا ہے اس سے کل سے یقین ہے مزدور ٹھیک ہے اور اکل تو وہ کا ماحول ہے سر کے پاس اصل ہے اکل سے دوسری زیادہ ایک اکل سے دوسری زیادہ اقل والا ہے وہ دلائل لے کر آپ کی خالی زیادہ سابت کر دے گا پھر آپ کیا کریں گے امام راضی رحمتہ اللہ علیہ بیس ویسے اور جن بزرگوں سے بیٹھ ہوئی اس نے تردید شروع کی روزگار شروع کرائے تو ان میں آ کر کہا جی حضرت صاحب میں ذکر کرتا ہوں کہ ایک میرے ساتھ سے دھواں نکلتا ہے اور دوسری بات یہ فلسفہ کے علم میں بھول رہا ہوں تو ان میں فرمایا اور فلسفہ کا دھواں نکل رہا ہے کچھ دنوں کے بعد ان کو بہت بھول شروع ہو گئی اپنے فلسفے کی علم کی تو ان کو ان کو ڈر لگا کہ میں نے بہت کوشش سے سیکھا ہے بہت ضروری علم ہے بہت کوشش سیکھا ہے ساری دنیا سال میں ختم کرتا ہوں اب یہ سادہ دل بسو گیا پرانے زمانے کے اللہ ہُو اللہ ان کو کیا پتہ ہے جبھی تقاضوں کا چھوڑ کر چلے گئے چلے گئے اب اس جگہ پہ اپنے کام میں لگے رہے گئے لگے رہے یاد ہے کہ موت کا وقت آیا یہ تو کے کا سو دلائل دیا کرتے تھے شیطان نے مناظرہ خرچ کیا شیطان نے سو کے سو دلائل توڑ کسی کو یاد ہے کہ مرید تھے نجیب الدین قبرال رحمۃ اللہ علیہ کے مریض تھے نجی بدین قبرال رحمۃ اللہ علیہ کا مقاصدہ ہوا کہ مریض جو ہے وہ بغیر ایمان کے جا رہا ہے وضو پر مارے تھے انہوں نے اسی جگہ سے ان پر جو ہار تاری ان نے لوٹا اٹھایا پھینکا اس کی کہا کہ کیوں تو اس کو نہیں کہتا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر دلائل کے مانتا ہوں بس بات آخری کے زبان سے نکلا کہ میں اللہ سے بارک و تعالیٰ کو بغیر دلائل کے مانتا ہوں اور میں بغدال کی بوڑھیوں کے ایمان پر مر رہا ہوں بغدال کی بوڑھی اور میں ہے کہ بات پتہ کر رہا ہے اس کی درجان کیا ثبوت ہے برد کی کیا ضرورت ہے ہمارے مردان کے بزرگ ہوتے تھے ہمیں بچی کا سنایا میں نے فیصلہ ہوا کہ جو بند کی دستربندی جو ہو رہی تھی یا کسی مدرسے کی دستربندی جب ہو رہی تھی تو سال سال میں پگڑی باندھی کھا کر کے سر پر آ آٹھ دفعہ کھڑے ہوتے ساتھ ایک لگتا ہے ایک باندے دوسرا ایک بند دوسرا بند رہتا ہے آخری شملے کو, کو شملہ جو کرتا ہے وہ سب سے سینئر جو ہوتا ہے نا وہ چلا ہوتا ہے کیا خریداری ہاتھ بولے جاتا پھر آگے کرتے ہیں اس شملہ کو شملہ کر کے, اس کے آگے کیا نا پیڑ پر آپ کی رہا ہے نا وہاں آخری نکلتے جو ستاجی خود خود تو استاجی نے کہا اب اس کے آٹھ سال میں پاس پڑھ لیا اب نے خود کے بعد اگلا ایک قدم لیا دوسرے قدم کے بعد کے بعد وقت ہی نہیں ہے مجھ سے پوچھ رہا ہے تو میں میرے کو کیا جواب دوں تو اس نے کہا بادرو نے کی جواب رکھتے ہیں اس کے لیے تو لاٹک بادرو کے قسم میں رکھی یعنی متبو بادل کے مہینے میں جو کسان حل چلا رہا ہو اس کا جواب اس سے پوچھے تو بادو کے مہینے میں جو آدمی ہل چلا رہا ہوں نا اتنا اس کو پسینہ آیا وہ ہوتا ہے اتنی اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے کہ بس وہ نہ بیل کو کھا سکتا ہے نہ پھر کو مار سکتا ہے باقی ہر کسی چیز تیار ہوتا ہے لگی جب آیا اپنے علاقے کا یہ انتظار کے بادلوں کا مہینہ جب آ گیا بادوں جی اور اس نے میں جو تو اس نے کہا کہ خیر اس تاریخی رخبار پر سپورٹ ہو گئی صاحب کا پوچھیں گے خیر سے انشاءاللہ چلا گیا کھیتوں میں ایک منگار ہل چلا رہا تو سچی نے سارا پکا دے پانی سے دے گیا چل رہا کہا کہ کیا خیر جاؤں کوئی ضروری بات جب ہل چلاتے بادرو بادرو جی لیکن آواز کی سر تکلیف پہ برما بادروں میں جل چلاتے ہوئے جال آواز ہوگی تو اس نے چل دیا رستے کا کا لگے گا کہ دو ہے تو جس کوئی کو کو پا چکا تھا لٹ جس بیلوں مانگ رہا تھا اور لینا اس چار سے دو چار لگائی اور لگانے کے بعد لالی میں گرائے لگتے تھے وہ لوگ اور اب آندے کرے لالی نے سے گرایا پٹائی شروع کی اس کی جب اسے چند لگی اس کو نا تو اس کے بعد پاس پہنچ گئے وہ نرس نہیں پہنچ گئے وہ نرس نہیں پہنچے وہ تو لگا رہے تو خدے پہ ماں معاف کری بس اسے چھوڑا تو استاد صاحب اس کو سمجھانے کے لیے اتنی پٹائی کی ضرورت ہے اس پٹائی کے غصے کی ضرورت ہے اب میں بوڑھا آدمی ہوں میں وہ پٹائی طاقت کہاں سے لاؤں وہ غصہ کہاں سے لاؤں وہ تو سربندی کو میں دباؤ ہاں جی اس کو میں کروں یا اس میں پٹائی کروں کی مرمت جو آدمی کا ہے وہ اس کو سکھائے گا جی کیا خیر اور حضرت خبر پائے استدالیاں چوبیم پائے چوبین سب کے بے تنقید استدالی جو ہوتے ہیں نا کرنے والے ان کے تحت لکڑی کے ہوتے ہیں اور لکڑی کے تحت بڑے بارے ہوتے ہیں اس آدمی کو ذاکر نائک کو انڈیا میں چینل صلاح کر دیا ہوا ہے اس کے ذریعے سے انڈیا کے دیکھتے ہیں لوگ اور باہر ممالک جو پاکستانی رہنے والے ہیں وہ اچھے خاصے اینٹی پاکستانی زین والے ہیں آزادی کی وجہ سے انڈیا اپنی, اپنی اپنی پالیسیوں کو اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان اور دنیا اسلام اور خاص طور پاکستانوں کو سمجھانا چاہتا ہے آپ کے فائدے کے لیے چلایا اپنے فائدے کے لیے چلایا سبیر صاحب انگلینڈ کے آگے پرشادوں میں کیا بات کہی وہ کر رہ یہ سوج ان کو دی جا رہی ہے تو مکمل کر لیا تھا جتنا فنڈ پوچھا گیا تھا اس کو بھی کل رستے ہو گئے آئی. اور ان کا جو انہوں نے اپنا چلانا وہ بھی ہو گیا ان کا ٹھیک ہے نا وہ کر لیا اور تو سادہ لو تو سادہ لو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو خراب کرنے کے لیے بیٹھا ہوا کیوں کہ نہ کل مقصد بازی ہے اور نہ طریقہ کار باندھے اس پر میں نے ضرورت نہیں لگا نا اتنا میں نے کہنا تھا وہ جو زیادہ سے میں نے فیلڈ سروے کرایا میں نے کہا کیونکہ یہ سیکرٹک مسئلہ ہے اس کی لیے آپ کر کے ان سب لوگوں سے پہلے جس کے پروگرام کے آشک ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں دو باتیں آپ نوٹ کرنے کی دینی عمل میں ان کے کتنا اضافہ ہو گیا ان کا کوئی بھی نماز پڑھنے والا نہیں نماز پڑھنے والے نہیں اس پروگرام کو دیکھ ایک بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آزاد خیال لوگ اور ہم نے اپنا وہ معلوم کرنا تھا کہ جو سائیکٹ ڈزیز آدمی کو ہوتی ہے کھلا ہونے کی تکلیف آدمی کو لاس ہوتی ہے اس کے بارے میں معلومات کرنی تھی شاید یہ بات تو ہو گئی فائدہ خاص بھائی انہیں کتاب پڑھ لی کو مخصوص دن کی ایک چھوٹی سی بات کو سیکھ لیا کہ اس کو فائدہ خاص کہتے ہیں فائدے عام فائدہ عام اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کی زندگی ہماری کدھر مڑ جائے نماز والا ہو جائے ذکر والا ہو جائے دین کا جذبہ پیدا ہو جائے دین کی رغبت پیدا ہو جائے اس کو فائدہ عام کہتے ہیں فائدہ عام تبدیلی تاریخ سے اور موٹے موٹے دن پڑھانا دن کا جذبہ بننا دن کا احساس پیدا ہو جانا یہ لوگوں کو ہو رہا ہے یہ فائدہ عام ہے ٹھیک ہے نا جس وقت ہمیں مولانیات رحمت اللہ علیہ اپنی تاریخ کو مولاسانی محمد اللہ سے منظور کرانا چاہتے تھے یہ ایک وہ دور تھا جب مولانیا سمت اللہ کے بلاف آج بسندہ مدین تیس ہوا کرتے تھے اور سالیہ رحمت اللہ کے بعد سے پانچ پانچ ہزار و لما مشاعت ہوا کرتے عوام میں لمبا دانش پر منظور کرنا چاہتے تھے تو وہ پوری پور لمبی تفصیل ہے انہوں نے میں بھیج کر کام کروایا وہاں پہلے سے ملاقات ہوئی انہوں نے ان کے کام کو دیکھا اپنے خلفا اور اپنے لما کو ساتھ بھیجا تو نے کام کیے ساتھ انہوں میں دو جملے کہے ایک الحس کہ نے یاد کو آج سے بدل دیا لیاس کے لفظ کو دو ٹکڑے کیا ایک الفظ کو لگایا سین پر سواز بنا دیا اور یہ کو ساتھ لگا کر یاد بنا یاد نہ آپ سنی ریاستیں یاس کو آج سے بدل بدلیں اور دوسرا فرمایا کہ عام ہے کام نہیں ہے نہیں, ہے، تام نہیں. عام ہے کام نہیں ہے فائدہ آم اس سے بہت ہوگا فائدہ کام جو ہے وہ اب فائدہ کام کو میں دھیان دوں فائدہ کام کہہ فائدہ کام دو باتوں کو کہتے ہیں فائدہ کام ظاہری اصلی فائدہ کام ظاہری اصلی فائدہ کام بات نہیں کر یہ دو باتیں فائدہ احتسام زائد غقلی فائدہ احکام بات نہیں فائدہ احتسام ظاہر غکلی جو جی ہے وہ فارغ و تاثیر عالم بن کر حاصل کیا فائدہ احتام ظاہر یقلی جو جی ہے وہ تکمیل علم سے ہے تاثیر علم سے کہ آپ نے علم حاصل کیا آپ فارغ و تاثیر عالم ہوئے یار سال اپنا واقعہ تفصیل حدیث سیکھی دین کو تفصیل سے سیکھا یہ تو خیر ہمارے بری طرح کمزور لوگ ہوتے ہیں ورنہ مدارس کا جو اس لیے ہے نا تو یہ آدمی کو علامہ بناتے ہیں یہ بہت جامع ہے بہت جامع ہے انجائز میں سمجھ کر پڑھا ہوا ہو اصول کی آخری کتاب کا کیا نام ہے مسلسل اصول کے ہے نا آخری کا کیا نام اصول چھیاسی دوار اور توضیع الطلوی یہ توضیع الطلوی کو جو سمجھ کر پڑھا ہوا ہو نانی. اور ضائع کا سمجھ کر پڑا ہوا ہو اور جو لال کا سمجھ کر پڑا ہوا ہو اور دورہ ایڈجسٹ کیا ہوا ہو یا لمبا ہوتا ہے اس کو یعنی کسی شعبے میں اس کو اس سے بات ہٹا نہیں ہوتی اتنا جان نہیں ہے درسلزانی بہت جاننے کا کہ ہمارے خدمان صاحب ہم کو کی اور درس ردانی کی گراموں کو مسئلہ نشین کی بہت تعریف ہماری تو فائدہ کام اکلی ہے جو کہ فارغ و تاثیر عالم ہونے کے بعد فائدہ کام اصل ہوگا اور فائدہ کام باطنی اور کل بھی وہ تلاثلت فروغ سے گزرے بغیر نہیں ہوتا ہے میرے پاس ٹھیک ہے نا فائدہ کام قلبی اور باطنی یہ تو بیس ہونے کے بعد مجاہدات سے گزرنے کے بعد دان ٹکٹ سونے کے بعد پورا والے ہونا پڑتا ہے آج کل تو بی بھی میں مجھ جیت ہو گئی کوئی آج نہیں آتا ہے کہ میں بیت ہوتا ہوں ٹھیک ہے بیت ہوتا ہوں حالانکہ بہت اوپر کیا کرتے تھے پہلے کہ جب ایک آدمی اس بات کی نیت کر کے آیا جان دینے کا مجھ سے کہا تھا میں اس نہیں ہٹوں اور تھپڑ لگے تو میں نے اپنی سالت سمجھ नहीं? اور مجھے جا جو دینے پر ساری عمر اگر لگا دیا تو اس کے لیے میں تیار ہوں سات بچائی پر بٹھا دیا کے میں تیار ہوں وہ تھا وہ تو آدمی گزرتا ہے ایک بزرگ تھے کو کے مزار پر لے گئے تھے پیر کابل صاحب اور رحمت اللہ علیہ مزار پر تھا یہ علاقہ جس طرح کو جاتے ہیں کانا ڈیم کی طرف اس طرح کو بڑا خوبصورت پہاڑی علاقہ ہے وہاں مزار ہے یہ پیر کابل صاحب اور رحمت اللہ بازار کے رہنے والے تھے پہلے تو بغداد گئے زمانے میں اور بغداد میں شیخ القاعدین کے دربار میں کوئی کامل قادری بزرگ تھے ان کے پاس بے کر جائیداد کر کے قابل طریقہ مکمل کر کے وہاں سے صاحب خلافت یہاں پر. پر آئے باہر نے کے بعد ان کو طلبا کس آدمی کو دی ہوئی ہو طلب دی ہوئی ہو تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا نہیں مجھے اور حاصل کرنا چاہیے یہاں آئے انہوں نے کہا کہ مجھے تکمیل کے لیے اور حاصل کرنا چاہیے یہاں آ پنجاب میں ایک جگہ جا کر نکشپندی سب سے بیٹھپندی سلسلے میں بیٹھ ہوئے بزرگوں نے کام شروع کیا رول رول کرتی رہی اس کی ترقی کر دی گئی کال دن کا روشن ہوتا گیا ایک منتر پر جا کر رک گئے اور بس آگے کام نہیں ہو کام نہیں ہو رہا سکتا کافی نے بزرگ غور کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے دیکھتے رہے دیکھنے کے بعد جو ہے تو انہوں نے ایک دن ان کو اندازہ ہو یہ ایک دن خوف کافی دن تو غور و کرنا پڑتا ہے مریض کو کرنا پڑتا ہے شہر کو بھی کرنا پڑتا یہ بات اگلی کیوں نہیں ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا اسی چالیس ہم سے کہ بفودار بات یہ ہے کہ آپ شیت خاندان کے ہیں اور آپ کے قد کے اندر سیے دھونے کا کیبل ہے ہم سید دیں اس کی وجہ سے آپ کے اگلی مندل نہیں ہو رہی پھر کیا کریں فیصلہ کی ہے کہ آپ پہاڑ کے فرانٹ چوک میں بیٹھ کر پرانے جوتے سینے کی دکان کریں گے وہاں پر بیٹھ کے پرانے جوتے جو چار سال پرانے جوتے چلوائے چار ساتے سیتے رہے یہاں کے موتی بابا سے مشہور ہو گئے اور میں پھر چار نہیں رہا سید بھی سہی نئے فلا نہیں ہیں کوئی بھول گئے بات کل سے بھول بھال گئی پھر کیا نے کہا آپ مسئلہ ہوا ہے اب آج کی اگر ترقی اگلا ورزش شروع ہو گیا صحیح ایسی آسان بات نہیں ہوتی ہے کل کو الگ رہے سے خالی کرنا ہوتا ہے کل کو گندگیوں سے خالی کرنا ہوتا ہے بکمنگ وقت لگتا ہے کل جو اللہ کے غیر سے خالی ہو اور کل جو غائب سے خالی اس کو کہتے ہیں تخلیہ خالی کرنا تخلیہ خالی کرنا تو یہ خالی کرنا جو ہے یہ آنوں کو بھی کرنا پڑتا ہے دانشوروں کو بھی کرنا پڑتا ہے افسروں کو بھی کرنا ہوتا ہے خوانین کو بھی کرنا ہوتا ہے مطلب آگے بھی کرنا ہوتا سب کو کرنا ہوتا ان کو خالی کرنا ہوتا ٹھیک ہے اللہ ایسا ختم لگتا ہے طریقہ کار ہے آپ لوگ طریقہ کار ہے آپ لوگ مقصد پہلے واضح ہو اور سب طریقہ کار واضح طریقہ کار ہے الگ رہے سے کب سے خالی ہونا اور گرمیوں میں کب سے خالی ہونا یہ تخلیہ خالی کرنے کا جو ہے کام کرنے بغداد بغدادی رحمت اللہ کے بعد ایک آدمی بیٹھ ہونے کے لیے آیا تو سماج آرف رہا کہ میں بغداد کے ملک کو تجار ہوں سارے کاروباروں کا صدر ہوں میں بیٹھ ہونے کے لیے آیا ہوں اس پر ان میں ایک آدمی آیا فوٹم کا ٹوکرا لے کر اجیے کے طور پر آ گیا کہا فروٹم کا ٹوکرا سب پر رکھو اور جس بازار میں تمہارا دفتر ہے تمہاری دکان ہے کاروبار ہے وہاں پر جا کر فیری لگا کر بیچ کراؤ جی چاروں نے سیر اخروٹ چاروں نے سیر اخروڑ فیری لگا کر اس نے کہا اللہ اکبر میں اور یہ کام کروں میں تو میں اللہ اکبر کا زندہ کہنے بولنے پر تو کافر ہو گیا ہے اللہ بڑا ہے کہنے پر بڑا رہا پر تو کافر ہو گیا کیونکہ اللہ حکبر سن کا میں اتنا بڑا آدمی اور میں جا کر یہ کام کروں اور پسند نے بولا ہے جملہ اللہ ہوس پر بولا ہے پہلے مجھے اس نے اس کو بتایا مرد بتایا کہ اس مرض کے ساتھ بیت ہونے کا آپ کو فائدہ نہیں رحمد اللہ فرماتے ہیں کہ ایک غریب ہے خان کہ مجھ سے بیس ہونے کے لیے آئے بیان میں کر رہا تھا نوکر کے سر پار مٹھائی کا ٹوکرا رکھا ہوا تاکہ بیس ہونے کے بعد مٹھائی بھی تو چین کریں گے اگر بڑا خان بڑا چرچا اور بیٹھ کے بعد جو کچھ شوق ہے وہ تو, تو نہیں چاہیے نا کچھ تو پتہ چلا کر بیٹھ ہوا ہے کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ ٹوکرا رکھتے ہیں یا نوکر کو بھیج دیں ٹوکر رکھ کے نوکر کو بھیج دیا انہوں نے کہا میں نے جو بیٹھا تھا مسجد میرا بہن ہے وہاں آپ کو بیچ کریں وہاں سب کرنے لگے وہ بٹھا سلا کے ٹوکرے کو کیا کریں نوکر بٹھا چلا گیا آپ سوچا سوچا آخر رکھا تو کہتے میں جان بوجھ کر بازاروں کے دکانوں کے درمیان میں سلائی کر گیا کہ سارے لوگ شام صاحب کو ٹوکرا اٹھائے ہوئے کا دیکھیں دیکھے مسجد نے پھر گافر میں نے بیٹھ دی گیا میں نے کہا فلاح کر کے پھر اسے میں سے سلائی کر گزرا ٹوکرا اٹھائے ہوئے گھر پر ایک دوسرے کی ہے کہ مجھے نے فائدہ میں باتھ روم سے بھر کر روزہ ٹوٹے تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ فائدہ دے تو ایک قسم کا رحم کرم ہوتا ہے جو مریض کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ اس کو فائدہ ہو فائدہ اس کام جو ہے وہ طور غائل کے ٹوٹنے کے بغیر نہیں ہوتا ہوتے اور بڑے عالم کہ ہزاروں لاکھوں آدمی کی تصویر سننے کے لیے آتے تھے جبزہ کرنے کے بعد جان کرنے کے بعد کسی بزرگ سے ملنے کے لیے گئے اور ان سے کہا کہ اتنا بیان ہوا ایسا ہوا ایسے تقریباً یہ کام ہوا تم نے فرمایا کہ فلامے کوئی بیان کرتے تھے اپنے دل میں کوئی بات آئی تھی یہ بات آئی تھی کہ ہم بڑے آدمی بڑے عالم ہیں بڑا مجمع ہے ہمارے ساتھ بڑی کا بولیے آدمی یہ بات آ گئی تھی گھنٹوں کے تقریباً ایک جبرن نے پانی کر کے چھوڑ دیا چھوں گھنٹوں کے میں دن کو بیان کیا ساری چیزوں کو بیان کیا بڑا دبدبا اور دن کا ہوا کرنے والے کے بارے میں یہ بات آ گئی کرنے والے کو کیا فائدہ ہوا ساری دنیا گیا میری تقریباً سن کر دن پر لگ گئی اور میرا سر اپنا حال نہ بدلا مجھے کیا فائدہ ہوا پر بڑی حیرت میں تو اللہ سے بخاری الحمد للہ سالی محمد اللہ کے پاس بیت ہونے کے لیے آئے میں نے کہا تف کروں گا جب ساری سیاسی سرگرمیاں اور تقریباً چھوڑے گی اور اس کے لیے خیال نہ ہو سکے کہ اتنی بڑی پارٹی ہے اتنا کام کر رہا ہوں نہ ہو سکا پھر رائے پوری رہوں گا کہ ہاں بیت ہونے کے لیے تو اس وقت پہ ان کو میرے شریر کا ستار کے کشمیر میں نے دیا ہوا سن نے کہا بھائی تو میری شریعت اتنا بڑا لیڈر مسلمانوں کا میں تو کیسے بیٹھ کر سکتے ہیں واپس کیا دوبارہ گئے پھر پھر بیٹھ نہیں کیا پھر بار پھر گئے سب نے کہا بھائی آپ اتنے بڑے آدمی ہیں میری شریعت ہیں اتنی بڑی شخصیت ہیں میں آپ کو کیسے بیٹھ کر سکتا ہوں اس پرسن کا حال بندہ روئے پاس خرید بیٹھا تو کہ بیٹھ کر دیں کہا چپ کرو ریجو نکال رہا ہوں لیڈر نکال لا ہوں پھر اللہ کی کے شاہ بی اور بی کرتے ہی ان کے کامل ہونے کے اعلان کیے تھے مجھے آداد تو بہت کیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کے لیے بہت محنت کی فرما دیتے آدھی زندگی جیل میں گزری آدھی زندگی ریلی میں اور اس میں ملتان میں کچھ مکان او اور سب میں زندگی گزاری اور ماتے بیٹی کی شادی تھی اس میں کچھ تھوڑے پیسے اس کے جیل کے لیے جمع کر دیے پھر ایک کہتے میرے تقریباً سننے والا میں سے ایک رئیس تھا علاقے کا اور جاتا زیادہ اسے میں ساتھ لے گیا اگر اس اسی طرح مجھے کچھ پتا نہیں ہے سامان خرید لے گا تاکہ ہمیں دھوکہ نہ ہو جائے میرے ساتھ سامان خریدنے کے لیے ہے تو یہ معمولی سے معمولی چیز خریدے والا وجہ سے چیز کی طرف پیچھے پڑا ہوا ہو خیر خریدتے خریدتے پھر آ کر بل بنایا تو اب شاہ صاحب بل دینے لگے تو چودہ سال نکلے تھے شاہ صاحب کیا کر رہے ہیں آپ میں کوئی آپ کو خرید دیا آئے گا کیا آپ کو صحیح اور رہا ہے ہر چیز بتاؤں گا میں رہا پیسے ادا کرنے کے لیے آئے تھے آپ ای? جس کا کون سی اس ہے اسپتال نہیں تم نے کمایا نہیں میں آپ کے ساتھ اتنی ایسا کہ آپ کو صحیح چیزیں ٹھیک ہوں میں دہلی کرنے کے لیے آپ کے ساتھ باقی اللہ تعالیٰ کے کام اللہ تعالیٰ خیر تو چلاتا ہے خیر اتنی قربانیاں کیے ہوئے ہیں اتنی مشکلات برداشت کیے ہوئے جیلیں کاٹی ہوئی انگریزوں سے مار کھائے تکلیفیں اٹھائی ہوئی اور ساری عمر اپنی ذات کے لیے کوئی کچھ نہیں کیا گیا اپنی ذات کے لیے کوئی مفاد نہیں کر سکتی سو بارہ کو سالہ میں کون کاملے کے شاہی اباد کا حمل نے فرمایا کہ لیڈری نکار رہا ہے میں ہوتی ہے کہ اندر میں ہمارے میں اس میں کے قبر کے ساتھ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اس میں کے قبر کے ساتھ میں حج پر بھی جاتا ہوں اس میں کے قبر کے ساتھ نمرے پر بھی جاتا ہوں اس میں کے قبل کے ساتھ میں سارے کام کر رہا ہوں وہ اپنا ساتھ ساری جگہ دکھا رہی ہے ٹھیک ہے نا وہ میں جو ہے وہ تو اپنا اثر حاجت میں ہو رہے ہیں سب جگہوں پر دکھا رہی ہے کہ آئی لوگوں کے بارے میں ہمارے گھر لوگوں کے, کے بارے میں کہ ان کا کوئی فرض بھاجب کوئی امل قبول نہیں ہے وہ قبول نہیں ہوتا قلب میں ایسی خطائیں ایسی گندگیاں ہوتی ہیں ہمارے بات میں ہمارے امیر صاحب ہوتا تھا امیر صاحب کیسے مشکل چاہتے تھے کیا تھا وہ کرتا تھا پسندی ٹور پہ اور سے وہ لطیفوں میں ایسی ایک مت کی باتیں ہوئی کہ آدمی حیرت میں ڈالتے تو اس میں دو لطیفے بڑے عجیب سنائے سنایا کہ گاؤں کے آدمی آئے مولی صاحب کے پاس مولی صاحب کنویں میں کر رہا ہے میں نے 200 دو سو بوکے نکالو دو سو ڈول نکالو پاک ہو جائے گا کنویں کے بارے میں ان دو سو ڈول نکالے اور بس پانی شروع کر دے استعمال کرنے کو تازی دو سو بوکے رہے گا دو سو ڈول نکالنے کا آپ تین دن میں گزرے اتنی مدبو شروع ہوئی پانی میں مجبور ہے گندی بدلے وہ کے پاس چلے گا تازی پانی تو ٹھیک نہیں ہوا آپ کے لیے پاک ہو جائے گا بوکے نکالے پاک ہو جائے گا بوکے نکالے گندے بدبو کے اس طرح مکڑے وہ کتا نکالا تھا کہ کس طرح مکر بتانا کتا نکالنے کا دل نہیں کا تھا کہا پہلے کتا نکالنا تھا سو روز نکالنا تھا اس کے بعد ہماری شپت ہوئی تو ہمارے ادنی صاحب نے کہا کہ دل میں دنیا کا کتا پڑا ہوئے ہیں اور اس کو نکالتے ہی نہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں حج کر رہے ہیں عمرے کر رہے ہیں تو اصل اپنے نہیں جاری کرتے تھے مرا ہوتا تھا اپنے پڑا ہوا ہے میں نے بھیا کیا تو لوگوں نے کہا ڈاکٹر صاحب مرد چیفن ہو بات یہی تو سیکھنے کی چیز دوسرا دکھاؤ امت صاحب بڑا جی ان کے گاؤں ایک آدمی تھا بڑی عمر آدمی شادی شدھ آدمی اور روزانہ صبح اس نے چار پانچ دن کے شاد کیا بیس دن کی تنگ آ سرکل ڈاکسکی وا لے کیا جی؟ سرکوز کیسے کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی آ ہے اور مجھے ڈھیلا دیتا ہے جھوٹا وہاں کا کرا کہ وہ جو کسی مٹا دے جو کسی دے تو میں سارا کٹ کی ضلع مجھے دیتے کہتے پیشاب کرو میں پیشاب کرتا ہوں تو صبح ہوتا ہے تو تو ہوتا ہے کہ وہ کیوں اس پیشاب کرتے ہو آپ آج رات کو آئے تو اس کو کہنا کہ مجھے اتنے پیسے دو پھر میں پیشاب کروں اب رات کو بھی آئے تو سویا پھر آیا پھر ضلع نے کہا کہ پیشاب کر لو تو اس نے کہا موسم پیشاب نہیں کرتا ہوں میں پیشاب کر مجھے اتنے پیسے دو اس نے کہا اتنا پیسے دیتا ہوں اس کو لے گیا جرا گیا ہے، گھر کے پاس گئے دیوار کے اوپر سوترے اور اندر جا کر گئے تو اس نے کوئی جو پیسے وغیرہ پڑے ہوئے چوری کرائی اسے اور پیسے لے کر دونوں نکلے جب نکلے تو اتنے مالک جاگ گیا مالک جاگ گیا تو شیتان کو فرتیلا آج سے پیدا مخلوق ہے، اسے چلانگ لگائی دیوار کے اوپر ہو گیا اور آدمی جو دوڑ کے چھلانگ لگا رہا تھا اس نہیں ہوگا اس کا ایک ہاتھ شیتان نے پکڑ گیا کہاں گا اس کے مکان نے آج شیطان کے پاس تھا ہمارے سے شیطانوں کو وہ کھینچتا ہے ہمارے مکانی کی وہ کھینچتا ہے اس دور لگانے میں کٹ نکل گئی اب گٹی نکل گئی صبح جب بیوی جا کے دیکھا کہ پیشاب کی گٹھی پڑی گئی سے متاثر ہو گئی بھی لا لاگو تو مرض رہے کٹی بھی پڑی گیسے تو اس نے گٹایا گٹا جی پیسوں لے پا رہا ہے پیسوں کو کہتے پہلے ہٹٹی نکال کے چھوڑ دی تھی تب سب آپ کو یاد ہے وہ آس پاس نے ہماری ٹٹی نکال کے چھوڑ دی ہے غرض یہ ہے یہ باتوں میں گندگی پڑی ہوئی یہ ہمارا ہار ہے وہاں ہے پھر ترب ہم پریشاد کیے ہوئے کیے ہوئے ہیں آج ہمارے ہمارا ہمارا پڑا ہوا ہے اور کے ساتھ ہم چل رہے ہیں گھروں کے جھگڑے برادریوں کے جھگڑے دفتروں کے جھگڑے علاقوں کے جھگڑے کچھ تو خون یہ کیبل چوراہا ہم؟, <laughs> ہم ایک دفعہ جا رہے ہیں اجتماع دماع پر جا رہے تھے تو یہ پچھاو مشہور ہے کہ اس طرح دوریا ہوگی دوڑی ایکسیڈنٹ کا موقع لیکن آگے ایک پیچے سے ایک پچیرو نے ایک اس کو بسیڈیز بینس کو مارا ہے اور آج تک کہ وہ دو قسم کی گاڑیاں وہاں پڑی پتنی آدمیوں کا کیا ہوا ہے ہماری جماعت جاری رہی ہے صاحب ہمارے ساتھ ہمارے رحمان پروفیسر صاحب بڑی عمر کے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے پچیرو بین سے نہیں ٹکرائی ہے پچیرو بین سے نہیں ٹکرائی ہے پچیرو پنا بین پنے سے ٹکرایا ہے نہیں یہ بھائی پجیروں والے کہ اگر سر کوکڑ ستے کوکڑ ہے یہ ماں سرہ پجیروں اور بینڈ بلوک جسے لات تانہ سواغہ دہلے لاندے ہیں ماں سرہ بینڈ تو ہمارے اکارتی کھا کرتے ہیں کہ یہ مدرگیر ملدار شیو ماں ماں مسترکی زیادہ ستے واہ تو بلسیدیز کو مسترکی جاہا کرتے ہیں تو اس کی زمین انہوں سے جائے یہ دنیا کا مالو ہاتھ دنیا کے دولت سامان موٹر گاڑیاں بنگلے جائیدادیں زمینیں ادارتے وزارتے ساری کی ساری محمد صاحب نے کی کتاب میں کہا کہ دنیا دولت بڑا دو دن دیے شاہی تبدیلی زبان میں اللہ جاننا ہے دو طریقے سے آئیے خیر اسی کے فائدے کام تو کل کے بننے میں ہے اور وہ تو میرے بھائی مجاہدات سے گزرے بغیر تربیت جیے بغیر وہ بات نہیں ہوتی اللہ دیتا ہے عطا فرماتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ وہ سلے کے بغیر نہیں دیتے ٹھیک ہے نا اور پہلے بزرگ جاتے تھے پہلے زمانے میں لوگ جاتے تھے بیٹھ اٹھتے سال ہا سال پڑے رہتے تھے اور پھر جا کر جی تو, تو رجنی صاحب نے لکھا پورا سدارت بھی کیا دیکھو کہ رنگ لاگت لاگت لاگے ہیں بھو بھاگت بھاگت بھاگے ہیں سو برف کا روٹا منوا مانت مانت مانے اور رنگ چڑھتا چڑھتا چڑھتا ہے اور بو ہے دور ہوتے ہوتے زائل ہوتے ہوتے ظاہل ہوتے ہے اتنی آسانی نہیں ہوتی ہے وہ دن جو سو برس سے اٹھا ہوا ہے یہ کب آسانی سے مانتے ہیں مانس مانس ہے کرتے کرتے کرتے کرتے کوئی کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے سے گزرتے پھر کہیں مانتے تو نٹ بندوں سے گزرنا ہوتا ٹھیک ہے نا گزرے برائے بات نہیں ہے ملان گاندھی اللہ علیہ نہیں کے لیے گئے تو بہت اللہ حیرارے دور میں بڑے بزرگ ہیں بزل ہزار حار احمد مزہ جہاں بہت بڑے اللہ کے تعلق والے بریچ ہے وہاں بہت مدد بنگلے گھوڑے نو سو شانہ زندگی یہ گئے اور انہوں نے جب وہاں پر گئے میں دیکھا وہ کرو فرق حال دیکھا نہیں دو یہ کیسے گزریں ہیں تو شاید نے کہا نمبر دست تھا کہ دنیا دوڑ سا رکھا. وہ مرت نہیں ہے کہ جو دنیا کو دوڑ سکتا واپس ہو گئے ایک علاقے میں رات آئیے رات کو سوئے خراب دیکھا کہ وہ کا منظر بڑھ ہے اجر کا میدان بڑھ ہے تو سخت ریلیف میں مشکل میں ہے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہو رہی ہے یہاں تک بزرگ بدل ہمارے آگے سے آئے اور آپ کر ان کے بچاؤ کا سامان کر لیا پھر واپس ہوئے اور اس خیال سے کہ میرا فائدہ یہیں پر ہے تو واپس ہوا کر تم نے کہا کہ کیا شہر کیوں نے کہا تھا میں نے کہا کہ پتا ہوتا کیا کہا تھا میں نے کہا جی بس میں نے کہا تھا کہ مرد بس آگے دنیا دوست کر وہ مرد نہیں دنیا دوست دوڑ سکتا تم نے پھر بدیا گئے سے کہا کر دار برائے ہے دوست کہ اگر رکھتا ہے تو دوست کے لیے اگر دنیا اس کے پاس ہے بھی تو دوست کے لیے ہم مطالبہ ہے تو کسی کو پیچھے نہیں کریں سب اللہ کے لیے تو کہ اللہ والے سے بہت اللہ بہت, بہت, بہت, بہت بڑا مادداری کا سلسلہ اور ایک آدمی آیا گزری پہنے ہوئے گزڑی اٹھائے ہوئے تو اس نے کہا یہ کیسا بول رہا کہ اتنا بڑا سلسلہ نہیں بڑی مالداری اتنے بار کے تسرا ہوا ہاتھ کو جانے کا ہوا وہ اسی جگہ چھوٹے بغیر پیچھے دیکھا روانہ ہو ایسے کہا تو بھی روانہ ہو اسے کہا جی میری گرسٹری رہ گئی ہے اتنی چھوٹی سی اسی کو اس،, اس،, اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا وہ دل میں پڑی ہوئی اور اتنا بڑا سلسلہ مزداری میں طے کردوں کہ نہیں چھوڑ دوں سب کچھ ہاتھ میں دل میں نہیں ہے میں سب کچھ دل میں پڑی ہاتھ خالی ہے میری طرح تو خالی, طرح،, تو خالی طرح فقیر ہے اور دل میں دنیا کی محبت کا پورا ہے وہ اور اللہ والوں کا آپ دنیا سے بڑا ہوا ہے دنیا کے سارے سامان ایسے ہیں کہ کوچ نہیں سکتے آپ اور دل بالکل خالی امید. اب زبان نوفل عالم کو مزید نے فرمایا کہ تر کسٹ کا جلد بجائے بڑا بک افسوس ہوا اٹھے اور اٹھنے کے بعد گئے بو بو بو بو کہا یا رسول اللہ عظم نے کیا کر فرمایا سارا مال اللہ کے رستے میں گئے چلے گئے جو عمر ہوا ہے اس کے مطابق سارا مال اللہ کر حاصل کرنا ہے آپ نے آدمی بھیج کر بلایا کہ تمہارے جانے کے بعد ادھر ادھر شام لازل ہوئے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ غریبوں کو کھانا کھلایا کریں محتاجوں کی مدد کیا کریں سوال کرنے والے سوال کو پورا کر کیا کریں اور اس طرح کا مندوں پر خرچ کیا ٹھیک ہے یہ وہ اللہ والا سب چاہیے خرچ اپنے کو کرتے ہیں باقی ساری مخصوص پر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا خیر دیکھیے بات ہو گئی جی تمہارے بھائی اس سے پہلے ہم اپنی مرضی پر چلے ہیں دین پر بھی چلے ہیں تو اپنی مرضی سے چلے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں فائدہ کام ہم نے حاصل نہیں کیا ہے فائدہ کام ہم نے حاصل نہیں کیا اور کیا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے فائدہ جو کی کوش کر دی اب وہ غزل صحافی یہ بہت افراد یہ تو موقع بڑا پکا مضبوط نظام ہے تو میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ بچرے کیا کریں تو آخرت بعد کی بات ہے دنیا کے کاموں میں بھی اتنی آسانیاں آپ کو نصیب ہوں گی اس سطح کی برکت سے ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی ہر لیات، ہر شوبہ آپ کو اتنی آسانیاں نصیب ہوں گی ع صاحب نے صحبت دل کتاب میں لکھا ایک ہے کہ ایک آدمی درخواست دیتا تھا محکمہ میں ہر جہاں نام منظور ہو جائے گا اسے کسی نے کہا کہ بزرگ ان سے جا کر دعا کرا لے مزرگوں کا کیا نام تھا جیسے یوبی ہند کیسے اس جگہ کا کیا نام تھا حیدرآباد جی؟ سے یاقوب یاقوب مجدین یعقوب مجدین یاقوب مجلدی رحمت اللہ یہ کتاب کیا بھی چلا گیا تم نے دعا مانگی دعا مانگ پر خدار آپ درخواست وغیرہ لکھی انہوں نے کہا لکھی ہے یہ درخواست درخواست دیکھی تو ساری درخواست میں کہیں پہ اعتراضوں سے بڑی ہوئی آپ نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے فلاحے کے ساتھ یہ آسانی کی ہے فلانے کو یہ دیا ہے مجھے یہ نہیں دیا ہے میرا یہاں مارا گیا ہے مجھے یہ کیا گیا ہے مجھے یہ کیا گیا ہے میرا ہاتھ مجھے دیں میرا مطالبہ ہے ان کا برفتار آپ اس درخواست کو پھاڑ فار کہا کہ میں ایک محکمہ کا ملازم ہوں کوشش سے مریضوں کی خدمت کرتا رہتا ہوں اور محکمہ نے اس سے پہلے بہت بہت مہربانیاں کی ہیں اور بہت لوگوں کو مراحت دی ہیں محکمہ اتنا مہربان ہے کہ کتنے لوگوں کو اتنی مراد دی ہوئی ہیں میں بھی ایک ضرورت مند ہوں میری یہ خلاف خلا ضرورتیں ہیں اگر مجھے تو مراد دے دی جائے تو میں بڑا منگونی آسان ہوگا جو آدھو درخواست لے کر کیا آج میں درخواست مارکی درخواست منظور ہوگا اللہ تعالیٰ والا کو اللہ نے فہم کیا وہ ہوتے ہیں تلاش ہو تو فہم کیا ہماری طرح جو ہے وہ ہوتے ہیں کن اعتراض ہیں تراش کس طرح کا کرتا آپ کو ہل میں ایک لگڑی کا چیز لگی ہوتی ہے نیچے پھاڑنے کے لیے اس کے اوپر لوائے کسی جگہ کسی کو پھل کہتے ہیں وہ لگ رہے کو کنڈا کہتے ہیں تو کنڈا اگر ٹھیک طرح سے تراش تلاشا ہوا خوب ملائم ہو آگے سے پتلا اور تیچے سے ہو تو ہل ٹھیک چلاتا ہے اگر صحیح طرح سے تراشا نہیں ہو تو بیل کو کھائی نہیں سکتا ہل ڈوبتا ہے یار کہتا یار گئے کہ نو لوگ اگر کوئی خدا کی نو لو کھڑے کہ نو لو بنا وہ تو صحیح نہیں تراشا ہے خالی کر دیا میرا بیلن کوئی خراب کر دیا کہ سارے کام خراب کرتے ہمارے گانے صاحب تھا ایف سی پی ایف کے انجان لے کر پانچ بار پھیل ہوا پارٹ ٹو میں میرے پاس آیا کہ اب میں چھٹی بار جا رہا تھا پنچپان چھٹی بار جا رہا تھا میں نے کہ آپ کو آدھے گھنٹے میں اگل آدمی ایک اعزاز دے رہا ہے اسپیشلسٹ میں آپ اس میں سے بند بھی کیا دے رہے ہیں آپ تو کچھ نہیں دے رہے آپ سے اس میں ڈاکٹر صاحب مختلف ہوتے میں چار باتیں کرنی ہیں کہ ایک آپ پائلنگ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آپ کا اجزانہ حرکت ہو آپ علم کا دعویٰ نہ کریں چوتھی بات کیا کہیں گے اور آپ کا تا کی تتاون کیون کے ترقی پر کام کریں خیر اتنا گیان جان دینے کے لیے اس نے ایک سلائیڈ رکھی باقی چیزوں میں ٹویلتھ کا سرچ لائٹ سے صحیح فوکس نہیں صحیح نہیں ہوگی تو اس نے کہا چیز آپ کو آتی نہیں ہے اور سر کہا کرتے ہیں کہ فوکس نہیں ہوئے تو اس نے کہا سر آئی یو وک فرفا ان تیکالوجیمنٹ فرفا آئی نو ہاؤ ٹو فوکس دی مائکروسکوپس کیا میں نے چار سال شو میں کام کیا مجھے آتا ہے کہ کیسے مائکروسکوپ آپریٹ کیا کرتے ہیں تو نے کہا کہ آئے گا میں نے تو مجھے ایک پروفیسر کہہ رہا تھا کہ لڑکا جان جا رہا ہے بہت کاپل بہت قابل تھا کوئی سوال تو نہیں کر رہا تھا پروفیسر پنجابی سے میں کہتے تھا بڑا فن خان تھا علم کا دعا کر رہا تھا اور بڑا کمر کا مظاہرہ کر رہا تھا تو ایک پروفیسر سے کہتا ہے کہ منڈا بڑا قابل ہے منڈا بڑا قابل ہے پر ایک دفعہ اور آنا چاہیے <laughs> بہت قابل ہے کہ ایک دفعہ اس کو پھر بلائے تھے تاکہ اس کے اندر شکانے ہو جائے پھر بلایا ہم نے پھر بلایا تو اس کے بعد پاس وہ پھر فیل ہو کر نے کہا اس کے میں نہیں جاتا میں جان نہیں میں نے کہا اس طرح ہمارے عمل سے جائیں ہمارے کہنے پر آپ نہیں جانتے ہمارے کہنے سے جائیں اور پھر وہی چار باتیں کے دیا اور پاس ہو کر جگہ ہے بھائی یہ تو ایک فراست ہے سراست الاوہ روحانیت مارفت سے یہ تو فراست اور سہولت ادمتوں کو لیے ہوئی ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ ہی کہا کرتے ہیں کہ ہمارے سر حمد اللہ کے سب سے لوگ جس کبھی جاتے پھیل نہیں ہوتے میں آپ کو واقع رہا ہے ایک ڈاکٹر صاحب تھا پنجاب میں کسی سے بیسٹ تھا اس نے پارٹ ون ہو سکے کیا پارٹ ٹو کا بیان دے دے کر فیل ہو کر آرمی میں کھا کر جس بار میں گیا وہاں کے انچارج کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے ہو کر تو تو میں میں ہو کر اس کے اس کو ڈی بار کر دیا اس کا اسپیشلس ہونے کو اس نے ختم کر دیا یہ نہیں ہو اے دفاع کی بات یہ نکلا اس کو نکالا گیا فوج بھی نکالا گیا اس کے بعد یہ مشرد صوفی صاحب آدمی صاحب اس کے بعد دو ساتھی ہمارے ساتھ تھے کہ بیچ چلے گئے اسی وارڈ میں سیکرٹری کی ٹریننگ چلی دو تین ساتھی چلے گئے ایک پاس پہلے اس کی کارکردگی سب کے سامنے تھی نے جو دیکھا تو انہوں نے کہا سر ہمارے مشکلات مشرق وغیرہ بھی کہا ہمارے لیے بڑی مشکلات ہے کہ ہمارے ساتھ تو خاص رضیہ کر رہے ہیں میں نے کہا سک کریں آپ نے وزیا اور آپ کام کرتے رہیں۔ آپ ان کے ساتھوں عزت کریں قدر کریں ان کی اپنوں کی اجزت کریں اس لیے کہ آپ کو کچھ کام بنا دیں گے ان کا حق ہے ہے آپ کا سینئر تھا کہ آپ اس کریں سر آپ کو سوا بتا جائے گا دو تین مہینے کام کرنے کا آنے کا سر وسلم سے پہلا جو آدمی تھا اس نے بہت خراب سزا بنائی تھی اور اس وجہ سے لوگ ہمیں بھی سمجھتے رہے کہ یہ بھی کہیں جاتے آئے کہتے دو تین مہینے گزرنے کے بعد وہ فرض چلا ہمارے انچارج ہمارے کنسلٹنٹ جو تھے بالکل ہمارے ساتھ نارمل والے تعالیٰ نمازی کے مجرد ہیں ان کے جو کارکردگی ہے ان کی تفصیل ان کی کتابیں ان کی تفصیل کے خصوصوں کی ساری دنیا اسلام میں جتنے علماء، جتنے مشاہد گزرے ہیں سب کے ساتھ قابل کریں پہلے علم کے سامنے یہ بات سامنے آ جائے گی کہ پانچ پچاس کا فرق ہے ایک دو کفر، انیس کا فرق نہیں ہے پانچ پچاس کا فرق ہے اتنا بڑا فرق ہے کیا بات کر رہے تھے جی ہاں تو فرمایا وہ خود فرماتے تھے کہ علاوہ باقی چیزوں کی تجدید کے میں, میں نے جو خاص اس شعبے میں کام کیا ہے میں نے معاشرت کی تجدید میں بہت کام کیا ہے معاشرت میں معاشرت کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے اٹھنا بیٹھنا ملنا ملانا اس میں اور اس میں ہم جنہیں لوگ بڑے بیتکے پن کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں ایک آدمی کو میں, میں نے بھیجا یہ سیاٹیکا کے درد جو نہیں کمر کا درد اس کے دم کے اجازت کے میں نے کہا ایک آدمی ہے وہاں ضیاط آباد میں اس کا بڑا تیر بہادر دم ہے اس کو بڑا ماسٹر صاحب کو بڑا شوق ہوتا تھا یہ چلائے گا اس کے پاس اجازت لینے کے لیے میں نے اس کو کہا تھا کہ اجازت لینے کے جاؤں خیر چلائے گا اجازت لینے کے لیے ملنے گیا سے کہا کہ تم سب صحیح ہلکے آ رہا ہوں کھڑے ہو بڑا کڑوا تھا جس سے کہا تھا مجھے ماسٹر صاحب کیا پتا تھا میں نے کہا دو بجے چھٹی کر کے آیا ہوگا کھانا کھا خا کے ڈھائی بجے لیٹا ہوگا اور تین بجے ماسٹر صاحب کیا گنجیش سے مجھے تو میں نے کہا ماسٹر صاحب تین بجے گئے تھے نا آپ سے کہا سب میرے وقت تھا نا میں نے کہا شکر کو ڈبو رہے میں چائے گیارہویں تو اجاز لینے کے لیے کیا شکر کا تری پٹائی نہیں کیا اس نے یہ کوئی طریقہ ہے ملنے کا تھکا تھکایا ہے اس کا سوٹ سویا ہے اور تو نے جا کر اس کے آرام بھی خراب کیا پریشان کیا آدمی کو تو تجھے اعزاز ہے بات کرنے کے لیے کیا ہے تری پٹائی کرے کام اس میں بڑا بیتوکاپن کو زیادہ کرتے معاشرہ کے سو بے کو میں اور چیزیں مر رہا ہے تجویز کی تفدیق دی اس میں بھی دی کہ معاشرہ درست آئی مسلمانوں کو یہ بیچارے جو پھٹ رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں تو معاشرہ درست نہیں اس طرح کی کوتیاں نے کی ہوتی لوگوں کا مطلب فرق کیا ہوتا پتہ بھی نہیں چلتا کیوں کہ ایسی کردی سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ کیا ہو کیا نہیں تو بہرحال بھائی یہ ہمارا سلسلہ بیسٹ ہے کچھ اوکار سکھا کر مراقبوں میں آدمی کو ڈالنے کے بعد پیار پسند کرنے والا نہیں جیسے پوری تھکائی مجھائی ڈانٹ ڈپٹ ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا کیا لگتا ہے یہ تک تقریب آدمی کی تب ہوتی ہے یا پورے دن گھر شعبے کو سمجھے اور پرکار بند ہو ٹھیک ہے اور کسی جگہ پر بھی آتا ہے انشاءاللہ شاء اللہ نہ کرنے آدمی ٹھیک ہے ہر جگہ لتوا سنوال ہمارے خواجہ عزیز مل جی رات کے برخدار پوچھتا تھا کہ میں جس بینک میں کام رہ کر رہا ہوں وہاں پر گاڑی رکھنا تو مشکل ہے اور میں کیا کروں ارے میں کہ کہا برفدار شیتان کی تو مشکل ہے میرے دلیں مشکل ہے ورنہ مشکل نہیں ہے میں نے کہا تمہارے تم سے دوسری کمپنی ہے دوائیوں کی اور جو ہمارا ایک برفدار ہے وہ ٹاپ موس پر ہے پورا بچرا ہے اور ٹاپ پر وہ کہہ رہا کہ پورے صوبے میں میری سیل آتی ہے بتا رہا خلیفہ غوری رحمت کے خالی نے ہم بلائے خواجہ مجدور غوری رہے دور میں ڈی سی تھے اور وہ انگریزوں کے لباس کو سڑے کائی کو چھوڑے سلوار قمیض کلا پگڑی یہ لباس تھا لیکن انجائی قابل آدمی سے انجائی محنتی آدمی سے انجائی دینا دان آخر جو ہے نہیں وہ آخر انگریز کوئی پاگل تو نہیں تھا کپڑوں بھرو دشکنی کر رہا ہو یا شکل پر دشمی کر رہا ہو اس کار کرتے کارکردگی کام نہیں میری گمر کو کون اسٹیبلش کر رہا ہے جانا دار اکثر جو ہوتا ہے محنتی جو ہوتا ہے قابل ہوتا ہے وہ اس کو گومر کے نام کو چنکاتا ہے میرے والے نوازنا تھا کہ وہ رائٹ کا مقام ملنا تھا اس کے لیے ڈی سی کے اس میں اللہ نے خیم نصیب فرمایا کہ اس کا تو قدمے آتے ہیں ان کی ڈگریاں ہوتی ہیں میں فیصلے کرتا ہوں جو خط کرتا ہوں تو اس کے ہوتے ہوئے خاص اللہ کا الگ نہیں ہو سکتا محمد عبداللہ علیہ کہا بھی نہیں سکے خود انہوں اندر خاص دی اور اپنے آپ کو ریونیو ڈیپارٹمنٹ سے تبدیل کرا کے اور ایڈمنسٹریشن کو دیر کرا کے اسکول کا افسر بنایا تو انہوں نے کہا وہاں پر جا کر آپ سب سے جینئر موسٹ ہوں گے آخری لائن پر آئیں گے نا, ٹھیک ہے جی بس تو وہاں جو ہے تو اسٹینٹ انسپیکٹر آپ اسکول بنائے گئے وہ کیا ایسا اللہ تو ایک دن کی بات نہیں ہے جس کا کافی محنت کی بات ہے مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد جمع کی تقریب شروع کریں گے ان